اِس الرحمٰن اللہ علی محمد و رحمۃ الرحمۃ اللہ وحمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ مجھے تمام خران گرام میں اور میدان تمام باقی سامعین کو شموتنی واقعی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کے تافق الحب میں سے نیا باب ہے باب وراثت کا باب میں سے باب نمبر باون ففٹی ٹو بابِ سہام پیج نمبر جو ہے تین سو ہے باب و کے نام سے ایک نایا باپ ہے شہام سہ ہم سے سہ ہم کے معنی حصے کے معنی میں اس مراد کیا ہے منصوص حصوں کا بیان باب و شیام یعنی قرآن باغ یعنی میں ایک بندہ ہوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارثین جو ہے ان کو جو حصے ملتے ہیں وہ کل کتنے کتنے صورتیں حصوں کے تو باب و شہم میں منصوص حصوں کا بیان ہاں جی سیام ساہ من سے سام کے معنی حصے کے ماں سیام اس کی جمع ہے تو سیاحام منسوخہ قرآن باغ میں سری طور پر نے جو ہے ایک بندہ فوت ہو جاتا اس کے وارثین میں سے ہاں ان میں توسیم ہونے والوں کے سرح طور پر جو آیات ہے قرآن میں جو حصے بیان ہوا ہے وہ کتنے ہیں تو شاید فرماتے ہیں اسحام المنصوس منصوص یعنی جہاز قرآن پاک کی سرحی سرحیح حکم موجود ہو تو اس کو منسوخہ بولتے ہیں نثر یعنی قرآن پاک کی واضح حکم کو نثر بولتے ہیں اگر نون سواد کے ساتھ آئیں اگر کہیں یہ آئے یہ یہ حکم نص سرحیح سے ثابت ہے تو اس کی مطلب یہ قرآن پاک کی واضح آیات میں یہ حکم موجود ہے یہ مراد ہے تو سیہم المنصوصہ مراد وہ حصے جو قرآن پاک میں ہاں ایک بندف ہو تو جاتا ہے تو ان کو ملنے والے حصوں میں سے وہ حصے جو قرآن با میں واضح طور پر سریح آیات میں بیان ہو چکا ہے تو فرماتے ہیں ماتام المنصوصہ قرآن باغ کی آیاتوں میں ہاں جو حصے صلاحت بیان ہو چکے وہ فی کتاب اللہ تعالیٰ اللہ تبال و تعالیٰ کی کتاب ان قرآنِ بنجید میں وہ منصوص سری حصے کتنے سے وہ چھ انصف ایک نصف ہے یعنی آدھا ہاں جی آدھا یعنی اس کو ریاضی میں ایک بٹے دو سے ظاہر کرتے ہیں آدھا اور روپ یعنی چوتھائی حصہ ایک بٹے چار ہاں جی نصب یعنی ایک بندے نے مثلاً جو ہے دو دو ہزار اس میں چھوڑا تو ایک ہزار روپئے اس کا آدھا ہے نصوص ایک ہزار روپ یعنی کیا ہے اس کا ایک بٹے چار تو دو ہزار کو چار حصہ کریں میں سے ایک حصہ اس کو روپ بولیں تو ایک بٹے چار ایک چوتھائی تو یہاں یہ پانچ سو بن جائے گا ہاں جی وہ ہاں جی جو ہے آٹھواں حصہ آٹھ ایک بٹا آٹھ یعنی اس کے مال کو جو ہے جو بھی ورثت میں چھوڑ اس کو آٹھ حصہ کریں اس میں سے ایک حصے کو آٹھواں حصہ بندے نے روپے میں چھوڑا تو اس کو جو ہے اس میں سے ایک ہزار روپے جائے گا حصہ اس کو ایک بٹا کہیں گے حصہ گے اس طرح سلوس جو ہے ایک بٹر تین کو بولتے ہیں تیسرا حصہ یعنی جی سلو تین حصہ کر کے اس میں سے دو حصہ مثلا تین سو میں سے دو سو کو سلو شان بولیں گے میں نے ایک روٹی کو آپ نے تین حصہ کر لیا اس میں سے تین ٹکڑے کر لیا دو ٹکڑوں کو سلو بولیں گے ریاضی میں دو بٹر تین کریں گے اوپر دو لکھیں گے نیچے تین یعنی ایک چیز کو تین حصہ کر اس میں سے دو حصہ ہاں جی سلسان مثلاً تین سو ہے تو اس میں سے دو سو کو سلسان بولیں گے مثلاً چھ ہزار ہے تو اس میں سے چار ہزار سلسان ہو جائے گا اس طرح وہ سلوس ایک بٹے تین ایک چیز کو تین حصہ کریں اس میں سے ایک حصہ سلوس وہ سلس ہاں جی ایک بٹے چھ حصہ چھٹا حصہ ماں مال کو چھ حصہ کریں ان میں سے ایک حصہ چھ سو کا چھ سو میں سے چھ ہاں جی سو روپئے کو بولیں گے یہ سدھ چھٹا ایسا ہاں جی چھ ایسا گھر کے ایک حصے کو شد بولیں گے تو قرآن باغ میں جو حصے ہیں وہ یہ ہیں کچھ لوگوں کو قرآن باغ میں نصف مل رہے ہیں کچھ وارثین کو کچھ کو روح مل رہے ہیں ایک بٹے چار کچھ کو سمن مل رہے ہیں ایک بٹے آٹھ کچھ کو سلطان مل رہے ہیں دو بٹے تین کچھ وارثین کو ایک بٹے تین مل اور کچھ کو جو ہے ایک بڑے چھ مل رہے ہیں اب آگے تفصیل میں شاسن بتا رہے ہیں نصف کن کو ملے گا پہلے آیات میں آپ نے کچھ پڑھ لیا ہے آیات کے تو جی میں جو قرآن باقی آیتیں ہیں اس میں کچھ پڑھ لیا ہے یہ دوبارہ انہیں کی تفصیلات ہیں تو نصف جو ہے کن لوگوں کا ایسا ہے ربو ایک بڑے چار کن لوگوں کا ایسا ہے سمن کن لوگوں کا ایسا ہے سلسان کن لوگوں کا ایسا ہے دو بڑے تین اور سلوس ایک بڑے تین کن لوگوں کا ہے اور سد اس کن لوگ ایسا اس کی تفصیلات اب اشاصد علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں ہم فرماتے ہیں امن ام نصف بار نصف جو ہے نصف ہے ایک بیٹا ایک بڑا دو کس کا حصہ ہے فاو فرض البنت طلواحدتی یعنی باپ یہاں پر فوت ہو رہا ہے ہاں جی باپ فوت ہو رہا ہے تو اس کی ایک بیٹی ہے ہاں جی یا ماں فوت ہو رہا ہے اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس ایک بیٹی کا حصہ جو ہے نصف ہے وہ فرض البن تلواحدہ ایک بیٹی کا حصہ اور اسی طرح ولاق دلواعدہ ایک بندہ ہو رہا اس کی ایک ہی بہن ہے اور کوئی وارث اس کے نہیں ہے ماں باپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایک ہی بہن ہے اور اس کا سالین یہ بہن لیلا بہن ایسی بہن ہو کہ ان دونوں کا ماں باپ ایک ہو جو بننے والا بھائی ہے اور یہ بہن جو زندہ ہے ان کا ماں باپ دونوں ایک ہو اور لیل یا باپ دونوں کا ایک ہو اور ماں ہے تو باپ دونوں کا ایک ہو انجھ تو اس بہن کا حصہ ہے اور اس بیٹی کا حصہ ہے اور زن فراداتا جب یہ یعنی جب وہ اکیلا ہو یعنی ایک ہی بیٹی ہو اور ایک ہی بہن ہو اور وہ منفرد ہو اکیلا ہو ان زکر ان ایسی مرد سے مساوین جو برابر فی القرب میں اس بیٹی سے اور اس بہن سے یعنی مرد کیا ہے ادھر ایک, ایک ہی بیٹی ہے اور دوسرا کوئی بھائی ساتھ نہیں دوسرا جو ہے بیٹا ساتھ نہیں صرف ایک بھائی بیٹی کے برابر جو ہے وراث بیٹا ہے تو بیٹا نہیں صرف ایک بیٹی ہے اور ایک بہن ہے جن ہاں اور اس بہن کا جو برابر میں جو قریب وارث بیٹا ہے بھائی ہے تو وہ بھائی بھی نہیں ہے تو مطلب یہ صرف ایک بیٹی ہے اور ساتھ بھائی بیٹا نہیں ہے ایک بہن ہے اس کے ساتھ کوئی بھائی نہیں ہے تو پھر اس اس بیٹی اور اس بہن کا ایسا اس کے اس بیٹی کو اپنے ماں باپ میں سے اس بہن کو اپنے بھائی کے اس میں سے ایک بھیا جی نصف ملے گا جب یہ دونوں ایندھان خراط تطا اکیلا ہوں ان زکرین مصاون فی بھی ایسی عمارت سے جو اس کے ساتھ قرب میں برابر ہو تو بیٹی کا مسا میں برابر بیٹا ہے بین کا اور اخت کا جو ہے بین کا برابر بھائی ہے وہ نہ بھائی بہن کے ساتھ بھائی بھی نہیں ہے بیٹی کے ساتھ بیٹا نہیں ہے تو صرف اس ایک بیٹی اور اس ایک بہن کا ایسا آدھا ہے ایک تو بہن و بھائی کا حصہ دوسرا جو ہے نصو و حصہ دار و فرض زوج ہے ہاں جی اور زوج شوہر کا حصہ یعنی یہاں پر بیوی فوت ہو رہا ہے تو شوہر کا حصہ ہے ما آدھا مین والا ہیں جب جو ہے کوئی اولاد نہ ہو اس مرنے والی اس کی زوجہ کی بیوی جو ہے فوت ہو رہا ہے اس کے کوئی اولاد نہ ہو ہاں جی نہ بیٹا بیٹی کچھ بھی نہ ہو تو پھر شوہر کو ابھی آدھا ملے گا آگے دن جب تم آدمی ولدن کوئی اولاد نہ ہو وہ نظر اگرچہ اولاد جتنا نیچے کو چلے جائیں یہ اصطلاح وراثت میں کئی دفعہ آن اعلیٰ وَ نظر اعلیٰ سے مراد جتنا رشتہ داری میں اوپر کو چلے جائیں اپو لین میں آپی لین میں باپوں کے لین میں اوپر چلیں اعلیٰ بولیں گے باپ باپ کے اوپر دادا دادا کے اوپر پر دادا اس سلسلے میں جتنا اوپر جانے کو اعلیٰ بولتے ہیں کے ساتھ نیچے جو ہے مثلاً آپ کا بیٹا پھر بیٹے سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو ہم نواسا بولیں گے یا پتا بھی ہیں اس کو پوتا بولیں گے پوتے وہ ہاں جی، پھر پوتے سے جو پھیلا پر پوتا کو عمر غلطی میں اس کی اچھی مثالیں سو بولتے ہیں پھر شمیک بولتے ہیں پھر یا سمیک بولتے ہیں تیسرے چوتھے تک کا نام ہے غلطی میں تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں شوہر خود ہو رہا ہے فرض زوج جو شوہر کا حصہ ہے نصب ماں آدمی والا جب کہ کوئی اولاد نہ ہو اس بیوی کا اس کی بیوی کا وہی نظر آ گیا کہ وہ اولاد نیچے کو چلے جائیں یعنی یہ ضروری اس کی اپنی جو بیٹی کی اپنی سگی بیٹی یا سگی جو ہے بیٹا ہو نہیں اس کی جو ہے پوتا ہو یا اس کی جو پر پوتا ہو ہاں با بتیجہ ہاں کے جو بیٹے کے اولاد ہیں وہ وہ میں سے پھیلے ہوئے نیچے کو جتنے بھی پھیلے ہوئے نیچے کو چلے جائیں ان میں سے کوئی بھی ہوگا اسی سے میں سے اسی سے پیدا شدہ علامت سیاح کے وعدے سے جتنے بھی نیچے کو چلے جائیں گے وہ کوئی بھی ہوگا تو شوہر کو پھر ایک بڑی چال ملے گا آدھا نہیں ملے گا اس وہی نظر جتنا نیچے کو چلے جائیں چھوٹے میں تو یہ نصب کا ہوگا نصب کا تو تین حصہ دار ہو گئے ایک بیٹی کا ایک بہن کا اس شرائط کے ساتھ اور شوہر کا جب بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو جنہوں نے کوئی نہ کوئی نہ سگا اولاد ہے نہ اس اولادوں سے پھیلا ہوا بھی کوئی اولاد نہیں چوتھا حصہ ایک بٹ چار ہاں جی چوتھا حصہ چوتھائی حصہ کس کا ہے اماں رب اماں چوتھائی حصہ ایک بٹ چار فرض زو یہ شوہر کا حصہ ہے مل ولد جب بیوی بی کی اولاد ہو ہم ہاں بیوی بی کی اولاد ہو اور یہ اولاد جو ہیں جتنا نیچے کو چلے جائیں کوئی بھی اولاد ہو اس سے پھیلے ہوئے ہاں جی تو پھر شوہر کو ایک بٹ چار ہے اول ہاں اندازہ لینا اگرچہ وہ اولاد ہی نیچے کو چلے جائیں اولاد درا اولاد در اولاد جتنے نیچے جلیں کہیں بھی جا کے کوئی اولاد ہے اس بیوی کے اولادوں میں سے پھیلے ہوئے تو شوہر کو ایک بار چار ملے گا اور اسی طرح یہی ایک بار چار فرضوج ہے شوہر کا بیوی کا حصہ بھی ہے یہاں شوہر بہت ہو گیا بیوی کا حصہ بھی ایک بار چار ہے کب ماں آدم الولا جب اس کے شوہر کا کوئی اولاد نہ ہو یہاں پر بھی یہی ہے شوہر کے اولاد جتنا نیچے کو چلے جائے اس کے نیچے کے اولاد ہیں سوت حمی کی اتنا رہے کانجر ہے تو پھر جو اس شہرات کو اور یہ پورا ایک بڑا چھانی ملے گا ایک بڑا آرٹ ملے گا تو یہ ایک بڑا چار جو ہے شوہر کے حصہ بیوی کے اولاد ہونے کے سرل میں بیوی کا حصہ ہے شوہر کے اولاد نہ ہونے کے سرن میں تو یہ ایک بڑا چار والا میاں بیوی کے حصوں میں آرٹواں احسا جو امسو منا معٹھواں فاو و فرد و یہ حصہ ہے صرف بیوی کا خاصتاً خاص طور پر یہ بیوی کا حصہ ہے مال والا جب شوہر ہو ہوگیا اس کی اولاد ہوں اور یہ اولاد وہی نزلہ کا جتنا نیچے کو چلا جائیں یعنی اس کے یا خود اس کا سگا بیٹا ہے سگہ بیٹا نہیں تو اس سے جو پیدا ہوا ہے وہ ہے وہ نہیں تو اس سے پیدا ہوا وہ ہے یا وہ نہیں تو اس سے پیدا ہوا وہ ہے تو کہیں کہیں اس کے اولادوں میں اولاد ہے تو اس کو بولتے ہیں وہی نزلہ جتنا نیچے کو چلا جائیں اس شوہر کے اگر اولاد ہیں تو پھر اس بیوی کو ایک بار آر ملے گا ابا ہیں والا تعالیٰ کل مئی تو آگرہ چھوڑیں وہ مرد جو ہے مرد یہاں مشہور ہوتا گے وہ مئی چھوڑیں وہ شعار دو جاتین کئی بیویاں یعنی کئی سم زیادہ چار یا دو یا تین یا چار چھوڑیں تو پھر یش چار کو سمن تو شریک ہو جائیں گے اسی ایک بٹا آٹ میں لہن یہ ایک بڑا آٹھ ان سب میں شریک ہوگا یعنی یہ ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا وہ ان دو تین جن بیوی ان سب میں تاثر ہوگا ان سب کو الگ الگ حسن ہی ملیں گے ولا یزید و علاسمن ایک بار آٹھ پر اضافہ نہیں ہوگا شے ان کچھ بھی لیکن کثرت عادتِ ہند ان کی اور بیویوں کی عادت زیادہ ہونے پہ ان کو ایک بار آٹھ سے زیادہ نہیں ملے گا ان کو ایک بڑا آٹھ ہی ملے گا تو اگر ایک بندے کے کھائی بیویاں ہیں دو تین چار ہیں تو ان اور خیالات تو ان کو ایک بڑا آٹھ میں حصہ ہوگا اولا نہیں تو ایک بٹ چار میں ان میں یہ لوگ حیثہ دار ہوں گے اب دو تیائی حصہ دو بٹے کن کا حصہ ہے مداحمد سلحسان احمد دو بڑے تین یہ دو بڑے تین فرض البنتین دو بیٹیوں کا حصہ ہے باپ بہت ہو گیا اس کی دو بیٹیاں ہیں یا ماں بھوت ہے اس دو بیٹیاں ہیں تو دو بیٹیوں کا حصہ ہے اور اختین یا دو بہنوں کو ایسا یہاں بائی بہت ہو رہا ہے بائف ہوتا ہے ہو تو اس کی دو بہنوں کا حصہ ہے فسائد یا دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں ہاں یا دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں. ان کا حصہ ہیں منل لیکن یہ جو دو بیٹیاں ہیں دو بہنیاں ہیں فسائیں دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں ان کا حصہ سلطان ہیں ایک تو دو بیٹیاں کا ہو گیا ایک تو دو بہنوں کا جو ہے حصہ ہیں یا دو یا دو سے زیادہ لیکن یہ دو بہنیں آپس میں منل ابوئین ان دونوں کے ماں باپ ایک ہو یہ جو بھائی فوت ہو گیا ہے اور یہ جو دو بہنیں زندہ ہیں ہاں جی تو یہ بھائی اور یہ دو بہنیں ان کے آپس میں رشتہ جو ہے دونوں کا ماں باپ ایک ہو اور مینالعبی یا باپ دونوں کا ایک ہو ہاں جی تو, تو اس رد ان کو دو حصہ ملیں گے لیکن ماں عدم علاقے جب اس دوسرے جو بھائی ہو تو اس کوئی بھائی نہ ہو ہاں اس کا کوئی بھائی نہیں ہے صرف دو بہنی سے زیادہ بہنیں ہیں اور وہ الد یا بھائی کے اولاد بھی نہیں ہیں نہ اس کے کوئی بھائی ہے نہ اس کے اس کے جو ہے اولاد علاقے اس کوئی اولاد بھی نہیں ہے اس کے اولاد اس مطلب بھائی کے اولاد نہیں خود کے اولاد ہو تو بہنوں کو کچھ نہیں ملتا ہے یہاں یعنی نہ بھائی ہے نہ بھائی کے اولاد ہیں تو اس صورت میں بھی ہاں جی ان دو بہنوں کو اچھا دو تین حصہ سلسان ان کو ملیں گے اور دو بیٹیوں کا حصہ ہے البتہ دو بہنیں یا دو سے زیادہ لیکن ان دو بہنوں دو زیادہ بہنوں کے لیے شاید یہ ہے کہ وہ ماننے والے بھائی کے ساتھ ان دونوں کا باپ ایک ہو یا جو ہے یہ ماں باپ دونوں ایک ہو تو ان کو دو بٹے تین ملیں گے اگر یہ بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہو البتہ شاید یہ کہ اس کے ہاں جی ایک تو ماں باپ ایک ہونا یا باپ ایک ہونا دوسری شاید یہ ان دو بہنوں کے ساتھ کوئی بھائی بھی نہ ہو اس والے کا یا بھائی کے اولاد بھی نہ ہو دوسرے بھائی کا تو پھر ان دو بہنوں کا ایسا ہوا میں دو بٹے تین فرض یہ ماں کا ایسا ہے ما آدم الوالا جی جب مرنے والے کے کوئی اولاد نہ ہو بیٹا فوت ہو گیا اسے کوئی اولاد نہیں ہے تو ماں کو ایک بٹے تین ملیں گے دوسرا جو ہے واد میں میاجبہ مینالخوت کبھی ایسا یا جو ہے اولاد نہ ہو یا کبھی ایسا ہوتا ہے اولاد تو نہیں ہے لیکن اس مرنے والے بیٹے کا بائی ہیں بھائی دو یا دو سے زیادہ بھائی ہیں تو اس صورت میں بھی ماں کو جو ہے دو ایک بٹے تین ملیں, ملیں گے پھر ایک بٹے ملیں گے لیے جو ہیں ایک تو کیا ہے اولاد نو دوسرا آدم من اور نہ ہو ایسی شخص جو حاجب بن جائے رکاوٹ بن جائے ماں کو ایک بٹے تین حصہ ملنے میں وہ رکاوٹ بننے والے شاذ کو ہی مل ایک یعنی اس کے بائی لوگ ایک خوات ہے تو لیکن یہاں فوقہ یہاں پر دو یا دو سے زیادہ کو مرالیہ ہے دو بھی ہے یعنی ایک بندہ بہت ہو گیا بیٹا بہت ہو گیا اور اس کے اولاد تو نہیں ہیں لیکن اس کے دو یا دو سے زیادہ بائی ہیں تو ماں کو پھر ایک بٹ تین نہیں ملیں گے ایک بٹے چھ ملیں گے یہاں فرمایا ماں کو ملیں گے اور اسے اولاد نہ ہو واد میں جوا اور نہ ہو ایسی شخص جو رکوٹ بن جائے ماں کو ایک بڑے تین ملنے میں وہ رکوٹ کون ہے مین الخوا یعنی اس کے بائی بائی نہ وہ فرض السنین اور اسی طرح دو بندوں کا حصہ ہیں ہاں جی فرض آئن زیادہ دو یا دو سے زیادہ جہاں حصہ دو یا دو سے زیادہ بندوں کا حصہ ہے من ولد العمین ایک بندہ فوت ہو رہا ہے اس کی جو ہے ولاد علوم اس سے ان کے جو ہے مانگ ایک ہے ان کا جس کو اخیاوی بھائی بولتے ہیں مانگ ہے تو دو یا دو سے زیادہ اس کی اقیافی بھائی بہنیں ہو تو اس میں ان اقیافی بہن بہنوں کو جن کا اس والے بھائی کے ساتھ صرف مانگ ایک ہے باپ اگنی ہے تو اس میں ان کو بھی دو بٹے تین حصہ ملے ایک حصہ ملے تین ہے ایک بڑے تین حصہ ملیں گے جس طرح ماں کو ایک بٹے تین ان دو بھائیوں اور بہن ان دو یا دو سے زیادہ بھائی بہنوں کو جو اس مرنے والے کے ساتھ مانگ ایک ہے من والے دل عموم اس کی مانگ کے اولادوں میں سے دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اس رض میں ان کو ایک بیٹے تھین ملیں گے تو باقی ان شاء کل کے درست میں ہم پڑھیں گے